بسم الرحیم الحمد من السلام علیکم الحمد اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سہواشہ صحمۃ الباطٰ باقی تمام رانہ شامع فوران سب سے کرتے ہیں ہماری سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درج نمبر دو سو تیئیس ابلک ستائیسوں کے ہلاک کانوں کے سماعت کے لیے جو ہے پیش خدمت ہیں اور مجموعی دو سو تیز اور تصبیحات کے حوالے درس نمبر ستائیس سے اور آج کے درس میں جو ہے ہمیں سرح جمعہ کی جو ہے وضیحہ جو حاجر براری کے تھا اس مبارک دعا کے بارے میں جو ہے کل ایک درس دیا تھا اور دعا کے جو ہے اس دعا کے الفاظ سے مختصر توجہ دیا تھا آج اس کے بارے میں تھوڑی سی توضیحات جو ہے پرانی دیگر آیت کی روشنی میں چونکہ یہ آیت نہایت ہی عظمت پر معاملے ہیں اور حضرت یون صحیح السلام کے واقع عمل نہایت ہی سبقاموش ہے عبرت آموش اور یہ دعا عظیم المرتب ہے لہٰذا سلسلے میں پرانی پاک میں ہاں جی دو صرطوں میں خاص طور پر واضح طور پر آیت موجود ہے ایک جو ہے سورہ میں دوسرا سورہ صافات میں تو شرا انبیا میں بھی ہے اور سر صاحب حضبطََ تفصیل کے ساتھ سورہ انبیاء میں یونس علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے یہ آج موجود ہے عائد نمبر ستاسی اٹھاسی بسم اللہ الرحمٰن الحم وضن نونض و موازمن حضن نہ ظلمات اللّہ فص جب نہغم و کَضال کا نومن جو دعا تیونس نے کیا تھا وہ دعا جو ہے اس مبارک آیت کے اندر اس سورت کے اندر یہ دعا کے الفاظ موجود تھے یہ دعا کے الفاظ جو ہے اس حایت موجود تھے سورہ صافات میں یہ دعا نفس دعا, دعا موجود نہیں واقعہ موجود ہے دعا موجود نہیں دعا اسی آیت کے اندر موجود ہے تو اللہ فرماتے وزن نوں نون جو ہے مچھلی کو ویل مچھلی کو بڑے مچھلی کو بولتے ہیں تو وزن نوں اور جنون یعنی مچھلی والے ہاتھ یونس کو قرآن نے زنون سے تعبیر کیا مچھلی والے کیونکہ آپ چند ہی مچھلی کے پیٹ میں رہا اس لیے آپ کو قرآن نے جنون سے تعبیر کیا تو وہ جن نے ہاں جی اور جنون یعنی مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو یاد کرو پیامبر سے فرماتے ہیں یونس علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرو اساب مغازمن ہاں جی جب وہ جو ہے وہ غصے میں چل دیے ہاں جی آپ جو ہے اضاف و جب وہ غصے میں چل دیے اور سوچا فضن ہاں ان لن الن دلال اور سوچا جو ہے کہ ہم ان پر قدرت نہیں رکھتے ہاں اور یعنی ہم ان پر کوئی مواخذہ نہیں کریں گے فنا لیکن جو ہے ہم نے ان کو اپنے گرفت میں لیا مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا تو وہاں سے انہوں نے ندا دی فنا انہوں نے جو ہے پھر اس نے تارکی میں فنادہ پھر ظلمات تارکی میں ظلمات جمایا تارکی در تارغی ایک تو سمندر کے تے میں پھر مچھلی کے پیٹ میں مچھلی کے پیٹ تھا اس کے جسم کے باہر کے کھال ہیں پھر اس کے بعد گوش ہیں یعنی پھر اس کے بعد اندر کے جلی پھر اندر جو ہے وہ تو کم تین سطح تو اس کے اپنے جسم کی ہے مچھلی کے کم از کم پھر باہر سمندر کا تے تو لہٰذا ظلمات فرمایا تارکی نہایت تارکی میں ہاں جی نہایت تاریخی میں جو ہے جو کہ مچھلے کا پیٹ تھا اس میں آپ نے ندا دیا اللہ کے حضور میں اور کہا اللہ اللہ انت سہان اگر الظالمین تنظالمین جو ہے تیرے سوا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو منزہ ہے سبحان کا اِن کن تم نظوالمین بے شک میں ظالموں میں سے تھا تو ہم نے ان کی ندائیں ندا سن لی اللہ فرماتے ہیں فستا جب نہ انہوں نے یہ دعا کی تو ہم نے ان کی نجات سن لی ان کی فریاد ہم نے سن لی اور نہ جین غم میں اور انہیں غم سے نجات دلا دی تو قزا لکھن ظلم عمین آخر میں اللہ عمین کو بھی خوشبود دیتے اور ہم اسی طرح اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں ہم کو ہمیشہ کسی مشکل میں نہیں رکھتے تو یہ آیت اور آگے سر صحفات میں بھی اس سلسلے میں آیت موجود ہے تو اور سرحِ صاحب میں سر انبیاء سے بھی زیادہ تفصیل سے ہیں لیکن نفسِ دعا اس شاید کے اندر ہیں تو حضرت یونس جو ہے اپنی اور واقعہ تھوڑا تفصیل سے بتا دوں تو یوں ہے یونس اپنی قوم میں تبلیغ کر رہا تھا ہاں لیکن قوم نے مسلسل انکار کرتا رہا یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے تنگ آ کر اللہ کے حضور بد دعا کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے یونس ہم بھلان دن جو ہے فلاں وقت پر آپ کے قوم پر عذاب نازل کریں گے تو حضرت یونس اپنی قوم کو اس عذاب سے خوب دہرائے اور اسی دن آپ صبح سے جو ہے اپنی عوام کو چھوڑ کر شیر سے باہر نکلے تھے اور قوم پر عذاب الہاح کے نزول کا انتظار کر رہے تھے باہر سے دیکھ رہے تھے اتنے میں کچھ ٹوب بادل ظاہر ہوئے تو حضرت یونس کا ایک شاگرد جو ہے عالم دین ہن شہر میں باقی تھا وہ باہر نہیں نکالا تھا یونس کے ساتھ اس نے لوگوں کو خوب ڈرایا اور عذاب الہی کے آثار انہیں دکھایا اور انہیں سچی توبہ کی جانب دعوت دی اور جب قومی یونس نے عذاب الہی کو دیکھا تو اس عالم دین کی دعوت پر لبے کہتے ہوئے سب نے صحرا میں نکل گئے اور سب نے گریہ وزاری آہ و بکا کے اور خوب و رویا سجے میں سب گر پڑے اور اللہ سے رحم کی درخواست کی اور سب نے یونس پر ایمان لائے لانے کا اللہ سے وعدہ کیا اور سب نے ایمان لائے تو اللہ نے عذاب کو ان سے ٹال دیا لیکن حضرت یونس کو قوم کے توبہ کا علم نہ تھا کیونکہ آپ ان پر عذاب کے نظر کا انتظار کر رہے تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ نے عذاب ناز نہیں کیا تو یونس علیہ السلام تھوڑا خفا ہو کر جو دریا پار کسی اور جانب جانا چاہ رہا تھا کشتی میں سوار ہوا تو اچانک طوفان آیا یعنی کشتی ڈوبنے لگا کشتی نے کہا میں کہ اس میں ایک ایسا شخص سوار ہوا ہے کیونکہ ایسا طوفان کبھی بھی نہیں آتا ہے جب تک کوئی نہ اپنے آنکھ کا کوئی نافرمان بندہ کشتی میں سوار نہ ہو جائے کہا اس میں ایک ایسا شخص سوار ہوا ہے کہ اس کا رب اس پر ناراض ہے لہذا خود اپنی معروفی کر دیں اور خود اپنی مرضی سے دریا میں چھلان لگا دیں تاکہ باقی لوگ بچ جائیں تو اللہ کے نیک بندوں کی یہ حسلت ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا فوراً ادراک ہوتی ہے تو یونس علیہ السلام نے کہا وہ میں ہوں لیکن ان لوگوں نے کہا آپ نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے آپ کے نورانی چہرے کو دیکھا دیکھ کر کہا تھا دیکھ کو دیکھ لیا تھا تو قرآن لگایا تین دفعہ قرآن لگایا تینوں دفعہ جو آپ کا نام نکلا تو آپ کو انہوں نے دریا میں فین دیا لیکن ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک ول مچھلی بڑے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندہ میرا بندہ یونس کو بدون کسی تکلیف کے آرام سے اپنے پیٹ میں نکل لینا مچھلی نے ایسائی کیا اور یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ اللہ جو ہے اللہ نے مجھے اپنی قوم کو چھوڑ کر باہر اللہ کے حکم کے بغیر نکل آنے پر کیونکہ آپ نے اللہ نے آپ کو عذاب کا وعدہ تو دیا تھا لیکن آپ کو یہ حکم نہیں دیا تھا دی کہ آپ قوم کو چھوڑ کر باہر نکل آئیں ہاں جی قوم کو چھوڑنے کا آپ کو حکم نہیں دیا تھا چونکہ آپ اللہ قوم کو چھوڑ کر باہر اللہ کے حکم کے بغیر نکل آنے پر جو ہے اللہ نے نکل بغیر نکل آنے پر جو ہے کیا سزا دی ہے یہ سزا دی ہے اللہ نے جو ہے ہاں جی یہ سزا دی اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا تو آپ نے شدت ندامت کے ساتھ جو ہے فرمانے لگا اسی مچھلی کے پیر میں دیکھا اب تو باہر نکلنے کے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے مچھلی کے پیر میں پہنچا جہاں شدت گرمی سے ہاں انسان نڈال ہو رہا ہے جسم پگھلتا جا رہا ہے کھال جو ہے پگھلتا جا رہا ہے کتنی تکلیف میں اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں یون صلی صاحب تو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں فوراً اللہ کے ذرمی دعا کیا لا اللہ علتا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں سبحان اگر تو پاک اور منازع بے عبذات ہے انہیں کن تو من میں بے شک میں ہی ہیں ظالمین میں شو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے جب یعنی یہ یہ کا کثرت سے یونس نے اللہ مچھلی کے پیٹ میں پڑا اور یقیناً کتنی دفعہ پڑا یونس یقیناً بلا وقہ تسلسل کے ساتھ اللہ کے حضور میں ہاں اس عظیم تاریکی میں کہ وہ جیسے تارکی کسی نے نہیں دیکھا ہوا آنکھیں مچھلی کے پیر میں جائیں روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں تو آپ نے وہاں یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ آپ کی نے آپ کی توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمایا اور تین دن یا بعض روایت کے مطابق چالیس دن جو ہے تفسیر میں اختلاف ہے تو تفصرِ نمنہ میں تین دن کہا ہے تو پھر اس مچھلی کو حکم دیا کہ تین دن یا اس کے پیٹ میں رہنے کے بعد ہاں جی مچھلی کو حکم دیا کہ آپ کو دریا سے باہر صحرا میں ڈال دی آپ کے جسم مچھلی کے پیٹ کے ہاں جی گرمائش کی وجہ سے نہایت نرم و نازک ہو چکا تھا اور دور سے آپ کو سخت تکلیف ہو رہا تھا تو اللہ نے اسی صحرا میں اپنے حکم سے جو ہے فوراً کدو کا درہ اگایا پھر اس کی خاصیت ٹھنڈی پتوں کی خاصت بھی ٹھنڈی ہے اور آپ کو آرام پہنچائے چند دن بعد آپ ٹھیک ہو گئے اور قوم کے اندر تشریح لائیں اور جو ہیں اور قوم نے آپ پر ایمان لائے اور کمال عزت و احترام کے ساتھ ایک عرصہ جو ہے ایک نہایت ہی نورانی ماحول میں زندگی گزارے قرآن پاک آپ کے قوم کی تعداد ایک لاس سے کچھ زائد افراد بین فرماتے ہیں تو حتین اس کی دعا کے بارے میں جو ہے اور اس کی اہمیت کے بارے میں یہی کافی ہے کہ اللہ جو ہے سورہ صافات میں آدھ نمبر ایک سو تالیس میں فرماتے ہیں کہ فلاح ولا انکان سبھی نہ للوی صفی بدنِسوں اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیر میں یہ دعا نہ کرتے ہیں تو قیامت تک آپ اسی مچھلی کے پیر میں رہتے ہاں جی اس سے معلوم ہوا کہ مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کے لیے یہ دعا کتنی مؤثر اور مفید ہے اللہ نے صرف یونس کے لیے ہاں جی یہ دعا نہیں دیا بلکہ تمام ممنین سے بھی وعدہ فرمایا چکا ہے کہ کے ننجل ممنین بس اسی طرح ہم ممنین کو بھی نجات دیتے ہیں تو اس پرے واقعہ کا خلاصہ جو جی صافات میں ایک سو انتالیس سے اڑتالیس تک ہے ایک سو وہاں سے وہ یونس اللہ المسل اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھے ہمارے عز اب وقل الفلقین مشہور جب وہ بری ہوئی کشتی کی طرف باغ گئے ہاں جی وہ اپنے علاقے سے باہر نکلے پھر ایک شیر قرار کر کے دوسری شیر میں جانے کے لیے کشتی کی طرف باغ گئے فاسا ہم و طوفان آیا تو انہوں نے بھئی بھائی ادھر کوئی اللہ کے نافرمن آئی ہے رب کا اور تو جو ہے قرآن لگا دیں تو انہوں نے قورا لگایا پھکا نے ملا بہت حدیم پھر قرآن اندازی ہوئی تو وہ آتے یونس جو ہارنے والوں میں سے ہو گئے تو انہوں نے اس کو دریا میں پھینکا تو کیا ہوا پھل تکا ماحول تو پھر مچھلی نے انہیں نکل لیا وہی بڑی این مچھلی نے وہ ملیم در حالی کہ وہ اپنے نش کی ملامت جو کرنے والے تھے کیونکہ جب دیکھا جب مچھلی کے پیر میں پہنچیں گے تو یقیناً ملامت کا مقام ہے تو فلاں اللہ انََََََََََ حکن من المشبحین اللہ فنفر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو یہ تسبیح یہی ہے لا اللہ اللہ سخان کا ان کن تو منظالمین یہ ہی تسبیح مبارکہ اشارہ ہے اس میں صرف اشارہ آیا اگر وہ اللہ کی تسبیح اور تقدیث نہ کرتے اور یہ دعا نہ پڑھتے دعائیں نوشیہ تو کیا ہوتا اللہ تو ضرور باقی رہتے لال ابی صاف بتنِ میں تو وہ ضرور جو ہے مچھلی کے پیر میں رہتا علاج و بسوم جو ہے قیامت کے دن تک تو قیامت تو قیام قیمت تک وہ مچھلی کے پیر میں رہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لیکن جو ہے اس دعا کی برکت سے فن وزن بل ہم نے اس کو صحرا میں باہر پھینکا مچھلی کو حکم دے کے وہ ثقیم در حال کہ آپ بیمار تھے پھر ہم نے انہیں حالات حالت مریضی میں جب چٹیل میدان میں ڈال دیا تو اس فام بدنا ان کو تکلیف ہوا ہاں یقین ان گرمی سے فام بدن علی شجر ترمی عقیق تو ہم نے ان پر جو ہے کدو کا ایک درخت پودا اگا دیا اور اس سے ان کو آرام پہنچایا اور پھر صدمند ہو گئے پھر وص او اویہ پھر ہم نے ان کو ایک لاکھ آبادی کی طرف یا سے بھی زیادہ کی طرف ہم نے انہیں بھیجا ہاں جی تو آگے اللہ فرماتے ہیں آ تو ان لوگوں نے آپ پر ایمان لایا ہمٰٰین تو وہ جو ہے ایمان لے آئے تو ہم نے ایک مدت تک کے لیے انہیں جو ہے ایش و عشرت عطا کیا تو یہ عزا نگرانی اس مبارک دعا کی جو ہے واقعات ہیں عظمت ہے تو اچانک لائٹ چلے جانے سے تھوڑا سا مزید تو زیادہ میں مشکل ہو رہا مجھے ہاں ایمرجنسی لائٹ بھی فی میرے سامنے نہیں تو اس حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی برکت جو ہے یونس علیہ السلام کو ہاں جی جس مشکل اور پریشانی سے نجات مل گیا اس پریشانی سے اللہ کے سوا جو ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہاتیونس کو نجات نہیں دے سکتے تھے ہاں جی تو کس کو معلوم کیا ہاتیونس کس مشلی کے پیٹ میں ہیں وہ مشلی جو اس عظیم سمندر میں کدھر ہے کہاں ہے اور کتنے سمندر کے تہ میں ہے ہاں جی اگر پتہ چل بھی جائے تو ہاں جی پتہ چل بھی جائے کہ فلاں مشلی کے پیٹ میں تو کس کی قدرت میں ہے کہ اس مچھلی کو پکڑ سکیں اور اس کے پیر سے حضرت یونس کو ہنج نجات نجات دے سکے بحفاظت جو ہے باہر نکالیں تو ان واقعات کو سامنے رکھنے سے اس عظیم دعا کی اہمیت بخوبی معلوم ہوتی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سامنے کوئی کم مشکل نہیں ہے اس کاغذات کا حکم ہر چیز پر ہاں جی چلتا ہے اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ نہ فرمانی کریں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر مشکل میں اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہی کو پگاریں ہاں جی اور دعا یونسیا جیسے عظیم دعاؤں کو کمال آجیزی اور خلوص کے ساتھ جو ہے ورد زبان کریں تو انشاءاللہ اللہ اللہ ہماری بھی ہر مشکل جو ہے ہر uh, مشکل جو ہے آسان فرمائے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اور چونکہ اس پاک ذات کا وعدہ فرمایا کہ وہ قضا لیکن ممن اور میں جس طرح ہم نے یونس کو اس مشکل سے ہم نے نجات دلایا جس سے کوئی نجات نہیں دلا سکتا تھا ایسے ہی جو مومنین کو بھی ہم ہم ہی ہر مشکل سے نجات دلاتے ہیں ان کا بھی جو ہے پریشانی نجات دلانے والا ہماری ہی ذات ہے اور ہماری بہت سے اور اور جو ہے اور اس تو اگر ہم اللہ کو پکاریں تو اور ہماری بہت سے مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جس طرح یونس کوئی تھوڑی سی بھی ہوئی تکلیف ہوئی لہٰذا گناہوں سے سچی توبہ کرنے کے بعد جو ہے پھر اس دعا کا کریں تو اللہ ضرور جو ہے قبول فرمائے گا تو میں نے کل مسئلہ دعا کرنے پروادگارہ ہمیں ایسی عظیم دعاؤں کو پوری خلوص کے ساتھ ہاں سچائی کے ساتھ توبہ طائع ہو کے پڑھتے نہیں تاکہ ہم سب کی شخصی ذاتی اور پوری قوم کی مسائل مشکلات حال ہو سکیں